وما او نفسی ز نم دفسل ربیم یقین دیر پونکوارفسنا چرحم کڑی بَنِ بنے ربزمان ان رَبِّي گفور رحیم یقیناً نب زمہ بہ خان اک ان کے رحم گونگے وقال الملك اتوني بہی استخلص لنفسي اول بار شعر اور ایمال یوسف چ خاصی اوگزم دخل کار دوبارہ ارکل خبر بادشاہ زمو سر زلے ماندارے کافی مقر کما میں سرم یقینا یوسف علیہ سلام درا پزم کرم سرکیم یا یتبو وا ہے سویشام زینودا اے مسر دا اس مکینہ کمزے چ خو حیوان نصیبوں برحمت دنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين رسول مون خاص رحمتن اقبل انشاءل رجو ور من هن برباد مون گا اجر دخستگار گون کو عَلَيْهِ مان وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اوال رونا دیو علیہ السلام میں سر تام دا نتل داغ زیتم ناگو پی جندراشناگر لمائ جہاز ارک دیل سامان سفر جریم قال اتونی بے بخل لکم می اوفل الا ترلا انا خیر منزل آئے تاس نگو رقین کوم پیمانا یم کو میل مسیا اور فیل نم تا تیلا کے بتا سو پیمان زم سرس عَنْهُ راجے زمان کا دیو خا مخا مطالبہ بکوں دا بارکہ دپلار دا غنا اور یقینا منخا مخا کہ ان کی ذیکارو وقال لافتعانہ جعلوا بذاتهم في رحالهم و يوسف علیہ السلام مخبل النکران تام واشاید دی پریسی دری سامان ان کے لا لہ رو نل لا دشی چیریوپی جنی دا پیسے کلچ واپس لاٹ شیخ فل کو نام ندی دائری واپس رائش مسرتا فل آر شری واپس اور پل بلارتا بانا مونا میلگا من منسو ماشن فارسیل مانا خان نقتل نو لے گا منگ سرا زم رو رو چاشن روڑی رو د حفاظت گاؤن کی رے آیام اتبارو کم پتاس دا پبار کے نام مگر پشان دائش ماں اعتبار کڑو پتا سان دادر پبار کی دین محکیم فلا خیرا فض ارحمین اللہ تعالیٰ دیر خواہ حفاظت کو ان کے دے اور اگر دیر زیاد رحم کو ان کے درحم در کو ان کو نہ دے ولم ما فتحو متاہم وجدو بضاہتہم ردتی لئیہم اور کلشای پرانستا اقبل پیسے دوی موندی اقبلی پیسی پسامانونا کیش پس دیتا پیسے واپس کری شیری ون میرن و اخانا او غلب روڑ مخبل کو و نزداد باروخل ذَالِكَ خل لگ رہے خال لن اور سے مَعَكُمْ حَتَّى تو موس کم اللَّهِ لتا بِهِ إِلَّا أَنْ اللہ بِكُمْ چری نلی گمز دیتا سر تردیم چرا کے پوخ لوز ل اللہ تعالی پائے خبر ہو شم آدارے زامن وے مسرتا رہے دروازین کام ن درواز جا جا مشم لرک سونا دلہ د مصیبت د تر د اللہ نا اس مصیبت لرام ان لاہ آل تو کل تو علیہ فلیتوکل المتوکلون نہ نے فیصلہ اختیار مگر خاص دا اللہ دوبارہ خاص ما نمازان سپار لیں خاص باغ بند رضان سپاری سوک جس پار نہ گئی ولمّا دخلوا من حيث أمرهم وبوم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ارگلشی ورن نوتل پا طریقشف العار وضحكم گڑوں نو دا پلار چیتا فکڑے د دینا دا اللہ دا طرفنا اس مصیبت اللہ حاجتاں فی نفس یاقوب قضاہاں مگر یو حاجتو پزرد یاقوب علیہ السلام کے شاوخ کارکڑو بجبان وینہو لذو علم لما علمنا آیا خیناں یاقوب علیہ السلام خاوند علمو دیو جنہ چی منگا غطہ علم ورکڑو وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لَاكِنْ دیر دَخَلْ كُنَا إِلَمْ نَلَرِيمُ وَلَمَّا دَخَلُ وَلَا يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ اور کل اچھی داخل شلی یوسف علیہ السلام تا نُزِع وَرَكَوْا حَغَ زَانْسَرَخْ بَلْرُورِ لَرَامُ قَالَ إِنِّي أَنَا ورستا جَعَلَ تب فِي کانویا ملو مخفک نارکل تارک دری سام سفر کیے خودو اغلو خیلو بوسکو لو پسامان در رخ بلکیم سم آزنا موازنن ایتوها العیرو انکم لسارقون بیا اعلان کو یا اعلان کو ان کی او قافلے والوں یقیناً تاسو خام خاقلا گریے قالو واقبلو علیہم ماذا تفقدون اگیو ایل پدا سیالچ مخام دی تام سشے تاثر و کوئیم قالو نفقد و سوال ملک و لمن جا به حمل و بیر و انا به زعیم اگیو ایل رکو منگا پیمان دا بادشاہ خواہ شاہ دا پاراچی روڑی حقاب بارد یو وخد او زمدائی زموارم لاقدال کوکینتا سپت میو راگلی دیر پارا چرونی ولکی و سارکی نیو ملاگر کام کا اوام مر کر سلام سبھی سزا دے غلصو درو جزافی او ایل دیرون سب سزا دغل بسا سڑے پخبلا چو مندی مال داغ سامان کے نستا بے سزائی کا نزمین دا سے سزا اور گمائش عل رہا ہے ظلم کی ذغلام فبدا اوعیتهم قبل ایخیه ثم استخرجها من وعایخیم شعرو کڑا تفتیش کو ان کی وہ سامان لائیں ڑو محکر سامان در اور یوسف نام نوبیا را سا سوالو خیر سامان در اور داغنا خدنا یوسف داس طریقہ خود مونگا یوسف علیہ السلام تام ماں کا نال خدا خاف اللہ علام نو چدرا ٹنکڑے اخبر اور قانون دائ بادشاہم مگر کی چ اللہ تعالی سو نرفع درجات المنشاء پور تکو منغا درجی دشاش وڑم وفوق كل ذي علم عليم عبر ذہر خواندا علم نہ علم علشترم قالو يسرق فقد سرق اخ له من قبل ودرونو ديوسف قد اغلا كريم سای جی وندنا زکر لاکڑے درور د دین مخکې فسر رہا یوسف فی نفسی ولم يبدها یبدها لو پټ سات د خبر جواب یوسف خپل لړګیم کارا انک دای جواب دی تام وقال انتم شرم مکانا وی ولتعسوا نقر حالت ولام اللہ پائے یقین پار پارے بوڑھا رے زور دےم پخان اوتن زما دد پذن یقینا خیستی خوز علام نہ متا نئے لاگن ز الله سرام دری خبر نای چونی سومونگا سوادا شانای چ مندی مون خپل سامان دا غسرام خا ان نایز الظالمون یقینا مون بدا خامخ ظلم کون کیو فلم وسیسو منه خلص نجیا ارگل شدارونا خنو می دښول دا غنا نجوداش ول دی جرق کون کی پټام تاسو کو تاہی سرنام ترچ اجازت علی گی مال پلاسفی مال اللہ و خیر الحاق اللہ ارجڑا بیک فکول واپس لڑبل پلار پلار بھی کھولا اوکڑام وما شہید الا بما نام من شادت نور کو مگر صرف منگ تم معلوم دام وما ماں کنال غیب أن يومًا دپٹو خبر ہو سائم لن ان التي كنا فيها او تپوس گادر معاملہ ہدایت کل یعلو نہ چم التي اقبلنا فيها اودائے کافرین چم واپس پای کرا لصادقون ويقینا من خام خرشتوا بل سوالت لكم انفسكم او نانا بلکی خی سکڑے تا استا استا استا سکار فصبر جمیل نکار زما سبر خیستا ہو اتنی اللہ, اللہ برا ماتا تغ منٹول انلحکیم یقیناً اللہ تعالی خاص علم ان کے پارسم حکمت من چھ اف سوچتے اسپین او تختیر استر گدا در غم دواجنا اٹھے او دے او ٹک دخفگاننا قالو تاللہ تفتعو تذکرو یوسف دیوی قسم پالا ہمیشہ توجیاد یوسف لرا حتی تکونا حردنو تکونا من الحالکین سردی پورے کمزور یا شیبتارکون ما لا تعلمون اپویگم دلّ ترف نہ پائے چیتاؤں تیل منوشے خاصنا یقین خاص رحمتن کا فران پلم دخل داخل کالو یا شری لے سفت مصرام دلے منگہ ظم کو ررنے تڑیر ر وجینا وجہہ ب باتے مزیات اور آڑے مونگہ پیسے لگے پیسے فؤفی نل کایلا او تصد کا لہ نپورنا کا مدر راشن ظم اور کا ببان نے ان اللہ عزل متصدقین۔ یقین اللہ تلاخ بدر کی سلق گال کلچی تاسو ناپو نلا یوسف دی وی لایا تو یقینن تو خا انا يوسف وهذا اخي ا غزى يوسفم میں امر اردم قد من الله علينا یقینن احسان كني الله پم گا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين یقین سوک سے تقخواال لریے او صبر گئیں قن اللہ نبر بربادی اجرد دا سے خ سگار کوون کوں قالو اللہہ لقد آثر اللہ علینا علیہ وہ انکننا لخین یقن غرالے درکے تع تا اللہ تعال پہمونگہ یقن مگہ خ مخہ خہکاروں۔ خا سلام نشتم ملامت یا فراہم بخن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قمیص زمادہ کمیس فالا چوپ مخدلا زمان واتونی بہل اراولی ماتا خان دان پلٹول لڑ کال ابوہ انجوری ہوں سلو ل ارگلچ راجداش و شو دا بادے دا مصر نام اوے الپلار دا دے کسانو حاضرینو کسانو تا یقیناً دا خام خامو منبوین دا یوسف لرام کتا سماتا نسبت دا قمقلتیان نکوئے حالوت اللہ انکا لفی ذلالک القدیم دی قسم دے بالا یقیناً دا خام خام پا خطا اے زڑکی البشیرو القاہو اللہ واپس لاگر کے راشم کالم کلانستان کہ یقیناً ظالمم دا اللہ طرف نہ پائے چھتاو سے پویں نشترے قالو یا بان استغفر لنا ذنوبنا انہا کنا خاتین دیوے لے پلا رزم گا بخنو غرم لرازم دگناہنو یقیناً انہا خطاکارو قال صوفا استغفر لکم ربی انہو والغفور رحیم دے را ربنا یقینا نا داخل سلام تام ضرور کاغذان سرخل مورب الرام شاء کلو میسر ابھی ویل داخل شرتاح تلاشی کین ولو ر پلار سرپتھ بنی اپری و تا ٹو لاگت ان زمان دا تابیر خوب پخانی یقیناً خداسن س اکیلان کلر کلچ بعد ان راؤ سی دبانڈو نئےتا نئی نیم پس دین فساد جو شیتا فیمش یقینا نظم زمان باریک باریک لذنا کہ دار غسی سے اوغاری انه هو العلیم الحکیم یقینا اللہ تعالی علم نری بار سو ایک متن و الہ رب قد اعطتنی من الملك اے روا یقینن تارا کرما تباز بادشاہی وعلمتنی من طویل الحارس ا علم دے اکرے اے ما تا د حقیقت د خبر او مخ کانوناں فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کون کی د اسمانو د زمکه انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو جما بشکن کے دنیا آخرت کے توفنی مسلمو والحقنی بالصالحین افاد کے مال راپ پا حالت دا اسلام کے اورس امام پا سمرنا دنے کانو مجلستا ذالک من نبائی الغیبی نوحی ہی لیک داشر سوار داد خبرنو پٹنو وحی اکڑا منگا دے تاتا وما کنت لدائیم از اجمعو امرہم وهم یمکرون ان نمیتو اے نبی حاضر در غیروں دیو سب سلام کل شئی بخا او پلکا روحان دا جوڑا ہوں و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ان دی ڈھیر د خلق نا اگر کہت ہرس کہ ہدایت بے ایمان ایمان لرن کی و ما تسلهم علیہ من اجر انه الا ذکر للعالمین تو دینا پڑے بیان بانے سمزدوریم نلے دا قرآن مگر نسیت دے دا پار دا تول عالم وقائیم من آیت فی السماوات والارضی مرون علیہا وهم انہا مورزون اور دیر نخے اور دلیل نشت آسمانوں از مکاکیم چور تیری دا خلق بائی بانے وحال دار دیدائی نمخڑائیم وما الا وهم ایمان نرود دے پالا مگر پدا سے او اوتاتیساتم لائے یا برا شری تو قیامت نہ تو نبی دا زمال دعوت وام بسی ر دن انا منی من سر دلم نا زما غسووک چې زما تعداری کویم اوصبحبحان الله و معانه من المشرقينیده لرم چې پاک د الله تعال او اس قسم مشرقان وما ومانا من قبلے کا قبل الله ررج نوہی لم من نحللقرآ اودي لگلیمونستان نه مخکې مگر ناری جام دائک ساندار او خامخا کور کورد کورستان غور ده هدایکت کسان د پارانش تقوال لریم ولید عقل نک ارنالیم حد عايز است اثر رسول و ظن انهم قد كذبوا ترای pore اکل چیر نو مید شو رسولان د ایمان د منکرین نا او گمان کو دی چی یقینن د دین س غلطی کڑے شهیدام جا سی رسول نہ قوم مجرمان و نام البار یقینا نشتر اب بیان دری روح د یوسف کے ڈیر ابرتونا خاندانوں دا خالص قلرم ما کان حدیث یفترام نرے دا قران دا سیو خبر ائے چ زان نہ جوڑ کرے شی ولکن تصدیق الذی بین یدین لیکن نازل کرے شورے دیم تصدیق دا کتابوں ہو شدنا و تفسیلا کل او اور تفصیل دہر ضروری خبریں اور ہدایت و خاص رحمتنا دا قوم دا چیمان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عل فلام رام تل کا آیا تل الكتاب دا چتا سور آیت ندید کتاب والذی انزل ایلیک من ربک الحق آن آل کتاب چنازل کرشور تا تساد رب دا طرفنا حق دے ولیکن ناکسر ناس لا یومنون لیکن دیر دخل کو نایمان نا نرولی نا بدے حق باندے اللہ رفع السماوات بغیر عمد سم الارش اللہ خاص اغزاد دے پور سات دے اسمان بغیر بیا اللہ تعالی برابر دے برابر شی دارش پاس و سخر شم اروان کرین اور اس وقمیں پخ حکم سرام کلن یجری لعجل مسمام دا ٹھول چلی گی نیتے مقرر پارام یدبر الامرائی وفصل الالعیات لعلکم بلقائی ربکم توقنون انتظام کے اللہ تعالیٰ دٹولو کارونو دا دنیام جدا جدا بیانی آیا تے دام چتا سوپ ملاقات یقین او خاص اللہ اجوکڑی پائے مضبوط کرنا نہ چلولیم میل فِيهَا زَوْجَيْنِ سمے او گلو اوغلونا پیدا کڑی بلزمگ کی جوڑے دوشیل اگندی پاروستام انفی زال کلا قومی تف يَتَفَكَّرُونَ یقیناً پڑے کے خام خا ڈیر دلیل قوم دا چر فکر نکارلی وا تم نان ازمگ کے ٹکڑی دی دي سرپ گاون گاون او باب ن دی دانگ رو نام و, و زروں و نخیل سنوان, غیر و غیر و سنوان او فصل دی دیا کجوری دی ڈیرو دی دی سانگ والے دیا بے سانگ ابکی راٹو لے بعض گور والے ور کو مونگا بازی میں وہ لڑ بازو نرم پنورو بازو باندھے پمی یم <تصح> <تصح> خام خیا کوپارا واجب فاجب کت تاجو درد تھی کبلاجیبدا دری وائنا ایرا بننا آیا کلچمگریشو آئ بیا خام خا پایشن الادی نفرو رب داخل دیا چینک لو فی آنا دا کسان تو کئی دائ پسٹ ان کے لائے کا صابن ادا کسان بھائی اور والا دی و پائے اوور کے ہمیشہ نہ کبھی سیاتی کبل اور زرغاڑ دستان آزاب مخ کے دان روڑ وقت خلط میں قبلات ناشنا ضابو نادرت نام و ابکل اخرت النا سے یقین خام خنک ان کے خل کتا سردو دائت خا سخت و و آئتبافی ولی پی نوی اغا معجزات ہموں غالو درف ذ طرف نام انما انت منذر یقین تير اور ان کے ولکل قوم ہاغ خدا قوم د پا رہی ہدایت کہ ان کے اللہ یعلم ما تحمل كلم وص وما تغیز الارحام وما تزاز اللہ تعالی عالم نے پائے چرو روچتی ہے ہر زرانہ بکل خیڈیم اور ہرائچ کمی یہ بچدانی داغی اور زیادتی گئی وہ کل شین دہو مقدار اور ہر سیز اللہ تعالیٰ سرالی کل شیر پخاس مقدار آل مل گئی بے و المطالم عالم نہ اللہ پر پر ٹو پار سکارا وانے دلوی شان دیو چتے دار سنا سوا منکم من من اثر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصاربم بالنهار برابر دی ست سنا بعلم اللہ کی یا غسوک چپٹا ہے نا کہ اسوک چپزور ہے گئی آسوک چھ پٹیدن کی دشپی آسوک چھ گرزیدن کی دروازیم لہو معاقباتم من بین یدائیہ ومن خلفی یحوزونہو من عمر اللہ دے انسان دے پارا ملائک دی مخیر سراتن کی مخیر دے انسان نزیہ وشاتیم زیم حفاظت کی دے انسان دے د دے حکم دالانا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يقينا الله تعالى ان بدل حال تصيب اقوام تردي جدي بدل كي حوا عملنا اشدي ديني نفسنا بايك مشغولين واذا اعرض الله بقوم سوءا فلا مرد لام. وہ کلچ اللہ تعالیٰ انشت دے مخلوق دراد اللہ ن سیوا سوکھ سات نیمز قال سلا شا سب رکھنا دپارا داد اور تسبی ہوئی رات ملائکا سرد دا دالانا انور ملائکم دوجید دجید یری ع تعالندر نام ن چالیم وہ شدید المحال اور داخل بیام جگڑ قید اللہ پبارکیم فل تعالیٰ دے رے سخرانیون نیون لہ داوت الحق خاص اللہ تعالا در بلنا بلن دقی حکام ولدی نندونی آسان مدد و ترام شاجت نشی پور کو لے دیس حاجت ند مثال ددی مگر پشان دا ورغوی خوارکڑی او بوتا پارا چاوب دا دخلے ترو تر رسیم وہ ماں ہو ندی دیدا بارسی دن کی دخلے دپخلا وہ ماں تو ان کا فری نافی دلال بلن د غیر اللہ درام مگر دپ گمراہے کی ویسو من سماوات خاص اللہ سی دی کے آسوک سے بے سوان کی ریاض مکیم سوک ب خوشحال ہے اور سوک ب زور اسور دیکھ سبائی کل مر رب سماوات خل تو تپو سگاندی نہ سوگ دے رب دا آسمانوں دزمکے بخپلا بیاو اے اے اللہ دے قلا قل فتخ افت تخص من دونیہ یولیا العامل کون لعن فسم نافع و لا ذر عن تو جوکڑی تاسو د اللہ ن سیوا نور مددگاران ایو اختیاار ن زانون لرا د اس نفون د نقصان قل حل والبصير تو آیا برابر دی دولدن کے دیشی ر کے ہل تسل ظلم آیا برابر دی کے ام آیا برابر دِی شیت اور خلق خلقو ک خلکی فتشا بہل خلق والی آئے جوکڑی دی اللہ درا شریکان شائعی پیدائش گری پشاند پیدائش دالان وگڑ ورشی پیدائش بدین قل اللہ خالق کل شئیم وہوالنواحد القحار تو ویا اللہ پیدا پیداک ان کے دار سرے او خاص اللہ دے یو زور اور پارسیم ان منف سال ری اللہ تعالی دا اسمان دا طرف نو نوبا بہ گی کندے پخ پل پلنداز فحت مل سیلو زبد راوی کی گی سی لابونا زگ اچت درد پاس نتا سیزون ناچ بلول کی راخلگ پائے بنے پور کی د پارا دلو د کا نو سمانو دا نشتر پشان دا مخنی زگ نشرے پرشانت مکنی زگ کزال دارنگی وضاحت کے اللہ تعالی دہل چگ دے دوڑا قسم لڑی بےکار وام فنا سا فم کل اور خلکتا نوئی سارشی بجمگ کے کزال کا یضرب اللہ سال دا سی بیانی الله تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسن خاصا یکسان راش قبول کرید حکم دخل ربم خاست ظریم والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في جميع جميعا ومثله ما هم لافتداوه واک سان چ قبول والے نقید اللہ دہم کچر شی دیدا سزمک کی ریٹو اللہ پشان سرشیم خامحادی بربان کی سوء الحساب سو اسابے جہن مواد دا کسان ددی دا دارا دے بد حساب او زید ورسلو دری جہنم دے اوپد دے زید تیار کرشے غام افمین عالم انما انزل ایلیکا من ربک الحقو کمن ہوا اعمام غیاغا <تصفح> سوک چیقین کی چا کتاب جنازل کرشے ریتا تستا درب دا طرفنا حق کتاورے پشاندہ چاہ کے دیشی شاہ رندی در حقانیتنا انما يتذكرون للالاو يقينا نسيه التخلي خاوانا خالصا الغل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اغد يعقل من يبرئ كيد الله لو زنا او وزي جرم والذين يصلون ما امر الله به اي يوصل اودا کسانی چ پیوسا تی ہا چوکم کر اللہ تعالی دے پے وسادلو و یخشاون ربہم و یخافون سو الحسابم او یر کی دخل رب نام او یریگی دبد حساب نہ و ولذین صبروا ابتغاء وجه ربہم و قاموا صلاہ اگسان چ صبر, صبر گرے د وجے د لٹ مخ درب ز پابندی دان ز گئی وان فکو میں خرچ کی دائن چمنگ دیل اور کیڑی پٹوکارام و بلحسن او اور دفکی آگی تری سرا بدل اولائک الاحم موقبار دا کسان دیل را آخری انجام دے دکور خیستان جنات عدنی یدخلونا آغا باغو ندی دامیشہ سے آئے تب داخلیم ومن صلح من نابائیم وازواجہم وزوریاتہم آغا سوکچہ ددی سرائم مر کرتی آکڑی ددی دپلارانو نئیم او دے بیبیانو ددی نو دولاد ددی نو والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب او ملائک دا جنت باہم داخلی گی دیتا دہار دروازینا سلامون علیکم بیما صبرتم وائی سلام سلامون علیب تاسو پسو بدایچ تاسو ٹنگ شیئے بدن فنیما اقبت دارم نخد تاس دپار انجام دلیکو روستنیم ولدی نزد او مضبوط والی دائنا افریق حکم کے اللہ تلا دا پی والی بدمکیم اولائک لهم اللعنت ولهم سوء الدار داگسان دیدہ بار دی, دی لعنت نا او دیدہ بارا بد انجام دے دا کور یا بد کور دے اللہ یسطور الرزق لیمن یشاء و یقدر اللہ تعالی فر اخر رزق شالجی و غاری او تنگے رزق شالجی و غاری و فرحو بالحیات دنیا خجوند نو و مل ہیا تو دنیا فیل آخر متا نام دجند آخرت مقابل مگر معمولی فیل دام آئت میشا من اناب اجتماعت دے وائی کافران والے نشینا زل پد نبی باندے آمو جاڑو تو آئے جو آپ کی یقیناً اللہ تعالیٰ بے لاری چال جوڑی اور ہدایت کی اخبتان طرف تا تحقاتا شاہ حق طرف تو کر دی آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ منو تتم علو کلو آخل والا شیمان روڑی اوکھلکالا پیا داش دا اللہ ذکر خبر شہ خاص فضل دا لاہ تالا سرا کلکی اللہ چیمان را نیک, نیک. خیست حالت دے خیستہ ددی د پاراؤ خیست دے دور دے یا خوشحالی دی ددی د پاراؤ خیست دے یقین ڈے رام دیر امتنا پارم لے گلے بیان کے تو پری بانے حق کتاب چہ متا وهم يكفرون او دارے دا خلق انکار کی دا رحمان اوحالارے داخل کن کار کی رحمان زاد نام ربیلا تو کل تو رحمان زمان رب رشد حقدار دبند گئے سوا وادان خاص پا نی به جیوان کشریج لو کتاب چبوتل پا سر گورنم یا پری کی پاس رزمک آیا خبری کے دیشی پسودائی دمڑو سرانو دا قرآن بویم بلللہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ ذرا اختیار دے ٹول افلم یئی اصل لذین آمنوا اللہ یشاؤ اللہ لہذا الناس جمیعا آئن پوئی گیا خل راوڑے رسب دی تا بسواب بس دای کفریا عملون چدی ہے کین سخت عذاب د دنیا یا راشی نزيد دی د ملک تا تر دے پورے شرامشی اللہ ان الله لا یخلف المیاد یقینا اللہ تعالی خلاف نکئی دعا دی قبول نہ مقبل شیر بٹے رسولان پورے محلت ورکڑے ماں کافران و خلگو تام بیا میرونی و لگی پخلا سرنگ شاب زماغی تام هو قائم كل نَفْسٍ بِمَا کل نفسم بسبت آیا انتظام کو ان کے عالم نے پہر نفس باندھے سردام چکڑی آئے نفس پشان دچا کے ریشیم اللہ ہے شرکام اجوڑکڑی دکھل کو اللہ تعالی د پارا شری ممتا داری کمالات اللہ تپاس چنش کا یادی ویل کی سر سری واخ پلام بل زیے بلکہ خیس کا فرانتا ہے لائبری کی نشال اشوک لارو تم کے لہم عذاب الفیات دنیا دی کا فران عذاب دے بجن دنیا کے لاضاب اللہ خیر اشقام خرت فری سخم من اللہ من انبی دلا دا اللہ دابنا دا سو بستا تن کے مفل الجنة التي وعد المتقون صفة دعاء جنة شعاده شئراد متقع نصرام تجري من تحتها الانهار كي بيقبال عندي داغي واليم اكلها دائم وذلها نويدا هميشه دي وصورهم هميشه تل کا اکبل تقاؤ داخری انجام داچارے چزان بچکڑے دشر کو فرنم وہ اکبل نارم آخری انجام د کا فران دے جہانم و لذین کتاب آسان چورکڑی منگائے ت کتاب نام خوشحالی کئی پائے چنا جل کر شیر تاطام اور درے مخالف ڈلا سے خلق سرے چین کار کی دباد حسے دماؤلام ولا میرے تو تو آ یقیناً فکم کرے شرے ماں تبری کتاب کے بندگی دے اللہ لخاص کو شرک دینے خاص کو شریک دیں جوڑا ماسرا بند گئے خاص اللہ بند گئے تب خل کرا بلم اور خاص اللہ تما اور کردے دلیم وكذلك أنزلناه حكمًا أرबिया أضا سينا ذكر الكرم دا قران في صليح كارح كارام ولينت طابت أهوهم بعد ما جاء كمن العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكتبت عليهم قيد الخائشات چراغ لے تا تعلم قرآن دلہ ان کے مدد کچن قبل گلی بسانستان کے اور کروں گا غیلہ بیبیان اولاد وما کانا لرسول ان یعطیب آیت ان اللہ بیزن اللہ اور نشی کے دے دے اس رسول دپارا چرا دوری او معجزہ بغیر دے اجازت دالانا کتاب دہرے دا نیتے دپارا لکل خاص۔ یم خلا مع تو آئندہ کتاب رانی اللہ تعالیٰ ہائچ و آڑیم اور ثابت پری حای سے خاص اوسرا اصل دیر کتاب بازاب چوادی سرام یا واخل منگتا لا ددی داضاب نم کے یقینی رسول افزن حساب قبل اولم آیا سوچ نکی داخل چراطل کو ما دزم کتام گڑ کو گاڑو گاڑو نام وقبل حکم ہی وهو اللہ تعالیٰ فیصلے کی نشیسو کرسکو ان کے داغ فیصلے لرام اور دا اللہ علیہ ذر حسابکو ان کے وقد مکر اللذین من قبلہن فللہی المکر جمیعا یقینن چل والکروائے کسانو چدین محقیود حق مقابل کے نخواہ صلی اللہ ذر اختیار دچل ڈول۔ تک سے پائےم الفارم پتب لگی خوشالی داخر کفرسلام سلام دا کفر والا نی ترسول شہیدمینی تو پور ان کے زما بسم سر زما پر کتاب الدال کتاب انزلنا ہوئی لیک دائے کتاب دیم نازل کرے منگا دیتا تام لتخرجن ناس من الظلمات لنور بیزن ربهم دیر پارا سے ست خلق در تیرون تام و بحکم در رب ذریم لارے دہازاد اللہ لہو ما فی السماوات وما فی اللہ حضاد دے شاغ اختیار کریم آسون ٹول چری پسمان ان شدید آشریز مکیم الَّذِينَ اللہ الْحَيَاةَ لا فرام آدی کا فران چئی چون دن داخلت مقابل کے و سد سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ وائے و جام خَلَقَ خل کڑ لاہ د لارے نام اور لٹئی دہ لے لڑکو گال الافی دالم بڑی دان کسان سوما سلنا من رسول ن دل گلے منگائس رسول مگر بج قوم دا پارا چری تو وزاحت گئیم فیوزل اللہ ہوئی شامی من شام بلاری کی اللہ چال چی واری ہدایت کی چال رسی وہ اللہ حکیم و حکمت ظلمات یقین سلام پخل خاص موجاد چوبا سدا قوم ساد تیروں تام وزیراشور کدیتا تو رزو داضابلہ یاد نے متو داللہ سب یقین پری کشتا خام خاڑے آشاد راشد صبر آشال راشی شکر شیم مطل عمک محسو مسال یاد کے سان بتاسوا کمالا کلشی بچکڑے تاسو فراؤن رسولاستا بد بداب بد دا نام ابنا کم وم اولا لو لاسو بچی پیدا کی ساسو زنان کم وَفِي ذَلِكُمْ عظیم اور بلے کے نام وضاب امتحانو ساسو ربز طرف نلو ویستا زن رب لازی اکل چیلاس کتاسو کرتیکو بجستا سوتا سونے متونا و لئکتاسو نا شروع گران یقین خام محاسم شکرو کرتا سو آ چمک کل یقین اللہ تلا دے خام خا بے ہاجتا شہزاد أَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَوَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ آية نظر آغالية تعالى ستخبر دائق سانو جست آسونا محقیوم قوم دنو علیہ السلام وعادان وثمودان وَالَّذِينَ مِن بَعَادِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِمْ وَالَّذِينَ مِن بَعَادِهِمْ نرے پویا دائی بحال بانی سوک سواد اللہ نام جاتم رسلوں بالبینات فردو اے دیا ہم فی افاہم راغلو دی ترسلان دی خطخکارو دلیلنو اگر دول دی لاسو نخفل دائی بخلوکیم و کالوسی مسین چاسو پائے گریشی وفی شک منا لریب اکیلن خام خا پکی دائ مسلسل کل شکری قالت رسل مفل تناشنا پیدا کن کے خرک ملا جل مسلمان ادا درکی تام دید پارا جی بخن کی تاست ساسو تیرشو گنا او فیدی در کی یعنی قالو لنا تر مقرر کا سلو نام اولاگی نی تاسو مگر بندگانے بشان تری دورانت ما کا باؤ نام کوشش کرے تاسو شاڑو دائیں بندگی پے کو مشران فاتو نلطان دلیل کار موجدات کارا قالت لهم نیومنگا مگر بندگانیو سا سفشان ولیکن اللہ آیمونو علا من یشاؤ من عبادیم لیکن اللہ تعالی احسان کئی خاص پاغش آچو غرید بندگان اخفلنا وما کان لنا ناتیکم بسلطان ان اللہ باغن اللہ انیداقت کے چیڑڑ تاست مگر دلہ پہلے فلکل مو ملا دارینا لان تو اسوجم لرام جو زان بنسبا روپے والام حال دا دے آغا خود نکڑے منتا دل عروض منگام ولنصبرن علاما زیتمونا او خام خام بس صبر کو پائے تکلیفنوں جتا سمون تراکوائے وعلاللہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پاللہ دے زان سپاری سوکشے زان سپاریم زمد ملقنا یا پاگر فا ہائی لب لالمی تر ظالمان بعدہم گلا پیگمبرام تبدی چاہکال ول نسکل اخام پری گی پسلا ذالک لمن مخاف مقامی وخاف وائید داواد دا دا پیش نو دا کے دل نا یار کئی خواب کل جبار فیصلے نو می دش ہر سرکش اینات کو ان کے میورائ جہنموسا مائن سدی دام تارے جہنم اسکول کی بری با بانے دو بونا چاوی نجویم یت جلا کا گڈ گڈ ویسکی اور چپا سان ویری کی اسباب مرگ ہر طرف نام ہو نبئی دے مڑکی دن کے مسل کفرو بب مثال دائک سانچلکڑے پرف بل آمال کردی آلو نام پشانت درویم چ سخت ہو چلی گی بائے بانی کی چ تیز باد وال لائق درو نمیم لا شائم وس او دا حق چیری اور پا ای ویاتے بخلق جدید کو پ اللہ تع گرانب للہ م اوکار بشیدہ خل کلا تٹول پ میدان حشر کے لکم تبان ابو ادا کمزوریا کسان چیلوئی کرے وام یقیناً وہ ما تاس اپار تاث لاویداری کو خالوناسو لکولیشے سمنا دضا دلان خالو لوہ دان باہو لو ابوئیلت ہاڑے پدویا خام خاموتا کر سوا نلین اجزین برابر کمنگ فریا دن کو صبر کو نشت منگا زیر دیکھتے و کال شیتانو لما خود المرو ان اللہ واد وعد الحق اب شاچ فیصلی شیلکار یقینا سروکے وادی وا فاخلفر نو مال را بطاس وانس زورم یاس دلیل مگر ما تاس دعوت در کو بی دلیل او تاس ما خبر او من لام فلا تلوموني والوموا انفسكم ملامتکایما ملامتک اخبلان ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين مدد کروں کہ ان تاسو زما سمد کو لے انی کفر تو بےما شرط من قبل یقینا چاس شریکڑے نخیم ظالمی یقین ظالمان ددی پارا زاپ دے ذرناک او دخل من جن تا شعی گیلام دربری تحیتوں سلام ری باجن تے سلا میوتا گولی چرگے بان کل کل مشانتنی ساب فروافائ لکھیو سنگی دا دیچ دہا کلینر وق نام پلے ہر درباغی وَيَضْرِبُ اللّٰهُ اللَّمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَبَيَانِي اللّٰهُ تَعَالَى مِثَالُنَا ذَخَلُ كَوْفِي ذِى الرَّمْ دَادِ ابَارَائِدِ نَدِيْنِ نَسِيَتْ وَالِيم وَمَثَلُ قَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اِسْتُصِدَّمَ فَأَوْكَلَ لَغْزِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَمِثَالُ غَمْدِ غَلِيمٍ شانت دون ترخیر چراٹو کے دلیشی اور استشید سر کے نام نشائیں دراص کر ایمان والا خلق فَوَيَنَاكْ لَكِ سَرَابُ جُنْ دُنْيَوِيكِ أَوْبَ آخِرَتْ كَيُمْ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَبِلَارِ كَيَا اللَّهُ تَلَى الظَّالِمَانُ لَلَامُ وَيَفَعَلُ اللَّهُ مَا يَشَعَامُ وَكَيَا اللَّهُ تَلَى عَجِسَ وَغَرِيمُ الذين بدلوا نعمة الله كفراً وحلوا قومهم دار البوار بدل مطلب اور جہنماسل وبے سلقرار چاہ جہنم نے داخلی بدیا گئے تام اور بد زید آرام ان اللہ تعالی چنوخل گمراہ مزی والے دنیا یقیناً خاص بندے گانتا آ کسان چی مان چپا بندی جی جی پٹوخار ما خاصاڑی آسمان اراور درف نوب نورسری باسرا قسم قسم غلی ساسو دفے دے پارک مل فل کا لتجیا فل بہرے ویم اچل پخ په حکم سراسو کی چلو لی پخبل حکم سرا شمسا سندر سا ومر دئی نے لنہ اچھلو لی پا خبل حکم ساسو فیدی دا پارا نورس بھومے چامیش روان دی پیو طریقہ اچھلو لی پا خبل حکم ساسو فیدی دا پارا شپار وزم واتاکم من کل ما سانتمو او درکی تا سا ہر آغشی چې تا سو تین غوارے نشے پور کو لمار یقیناً انسان نا شکرا خام خا ظلم کو ان کے اوڈلوے کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَدِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ مِنَامِ او کَلَجُوَ الْإِبْرَاهِيمَ الْسَلَامِ رَوَامِ اُگَرْ لَيْتُ دَا خَارْدَ مَكِئِ اَمَنْ وَالَامِ وَجُنُبْنِ وَبَلْيَانِ عَابُدَ الْأَسْنَامِ وَبَدَرَ سَاتِ مَالَ رَوْزَ مَازَامٌ رَادَ بَندَقَئِدَ غَيْرُ اللَّانَامِ رب نو کنتیم گمراکڑی دخل گنا غفور رحیم سنی فیور چاچ زمانباری رکڑا خاصما خاس مرگر اکشان فرم کلا بغیر شیرر گا کنکرہ اے کھین ابات گا پاجرفل پا سے کندی چند فصل والا عزت ربنا السلام اے پارا من ا شیری جاری خل من سمر لاحم یشکرون اے کولنا دکسم ملو دادا شری شوقر کیم کھنت آلچی مسپٹ پائےچی مسکارک نہ پٹی بال اس کے ناسمان ان کے الحمد للہ صفتائی تو توب بھی خاص اللہ لام ماتا سرد کالب ختا سردولی اسمن یخین خام خا ان کے ساتھ ہمیشہ پور کم کے راندلا دو زمان اے رباب قبول کے داغان ایرو کے ماتو زمانتا شیشو کی وحساب نہ خبروفی یقینی اللہ الله ردا سروس جو بروزی پائے کہ استر کے دخل کو محتری نام مکنئی لایا منڈی بہی تکری بئی سرو نقبل یا پور تکری بیں کی دیتا دی نظرم آفے دت ہوا اور زونا ددی واند ربنا اخرنا ادا اجلیم خلیبن اربام محل راکیتر نیٹی بورے قبل کو مستا دعوت لڑاؤ تابل سلان تک سوانے سمزا في تم تیم سا کے او سی دیا تاثر نو و کے لکم کے سرکڑائی سرام لکم سال ابیاں مکرحم مکر وائی مکرم کلواری مکر اللہ اگر چی <تصفح> دائی مکرا چائے شی دائی نام یا نو دری مکنا دی گارا چائے شی دہ مخلفادی خلافی الله فلے درسان یقین اللہ <سؤال> تلا بدل <سؤال> گے یوم تو بدل <سؤال> اللہ بکرے شی رزم کا غیرمانزول اور وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي النَّصْعَاءِ أَيْنِ بَطَمَ الْمُجْرِمُونَ بِطَغْوَاهُمْ يَوْمَ يُسْطَرُ وَتُلْشَى بِذُنُوبِهِمْ شَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ مُتَكَشِّآءٍ وَيُغْمِئُ عُيُونُهُمْ نَارًا بَعْدَ غَيْرِ دَرَجُونَ سب دید بدلور کی اللہ ہر نفس دے کر حساب کو حاضاب دا قرآن رسول پار دخل کو اور د پاراشرا خلک اور دید پارا دے شدہ اور دل پارا چور دا واضون خاندان جسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا مورا تلک آیا تل کتابے پوران موبین و لان چہ بیان کر